ہر قسم کی حمد و وطنا اللہ رب العزت کے لیے اور رود و سلام و امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعت حمدس پہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے حد کرنے کا موقع ہے فرمایا اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا حج کرنے کی توفیق نائ فرمائے جس حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دے اور اللہ رب العزت کے ہاں حج وہی قابل قبول ہوگا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق کیا جائے آپ نے حج کیسے کیا اس سلسلے میں وہ احادیث جنہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے آپ کے سامنے تردیب وار رکھنا چاہوں گا پہلے چند احادیث آپ کے سامنے رکھا کروں گا اس کے بعد آپ کے جو سوال ہوں گے ان کا جواب دینے کی کوشش کیا کروں گا اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق نائل فرمائے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری اس کے اندر بہت سی کتب ہیں کتاب الصلاح وہ احادیث جن کا تعلق نماز سے ہے کتاب الزکا وہ احادیث جن کا تعلق زکاٰۃ سے ہے ایسے ہی کتاب الحج وہ احادیث جن کا تعلق حج سے ہے تو میں بخاری شف کا وہ حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن کا تعلق حج اور عمرہ وغیرہ سے ہے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الحج میں بہت سی احادیث لے کر آئے ہیں ان احادیث میں سے پہلی حدیث وہ ہے جسے جنابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روید کرتے ہیں اور اس حدیث پہ امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ ہے باب وجوالحجی وفغی کہ اس باب میں کس بات کا بیان ہوگا کہ حد ہے اور اس بات کا بیان بھی ہوگا کہ حج کی فضیلت کیا ہے واجب بھی ہے اور ہج ایک ایسا عمل ہے جس کے بہت سے فضائل ہیں اسی باب میں سورہ سوریہمران کی ایت نمبر ستانوے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں پہ واجب ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کریں یہاں پہ سوال پیدا ہوا کیا ہر ایک پہ واجب ہے؟ ہےت میں فوری طور پہ بیان آ گیا وضاحت آ گئی منستفا آئی نہیں سبیلا کہ یہ حج ہر ایک پہ واجب نہیں ہے اسی پہ واجب ہے جو بیت اللہ تک آنے کی طاقت رکھتا ہو صحب حسیت ہو صحب اللہ نے فرمایا کہ جو حج کو واجب ماننے سے انکار کر دے حج کو ماننے سے ممکن ہو جائے اور یہ عقیدہ اپنا کر کافر ہو جائے تقن اللہ غنی تو اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے بے یعنی کہ اگر کوئی حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں اس کے حج سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا حج کرنے والا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کر رہا اپنا فائدہ کر رہا ہے کوئی حج کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ پہ کوئی بڑا احسان کر دیا ہے بلکہ اللہ کا آپ پہ احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی یہاں پہ آنے کا موقع دیا اتنے وسائل دیے کہ آپ یہاں پہ پہنچ گئے اور اگر کوئی حج نہ کرے واجب ہونے کے باوجود وسائل میسر ہونے کے باوجود تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی کافر ہے اور مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے نہ مجھے کسی کی عبادت کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا نہ کسی کی عبادت نہ کرنے سے حج نہ کرنے سے مجھے کوئی نقصان ہوگا <پرواحے> کی چنانچے حد ابسف کچھ بھائی سوئے ذراب اٹھا دی تو امام بہاری کیا کہتے ہیں حد ابد اللہ اخبار بن عباس رضی اللہ عنہ. امام بخالی، نبی علیہ سے نہیں مل سکے کیونکہ امام بخاری اب سوال پیدا ہوا کہ امام صاحب آپ حدیث بیان کرنے لگے اللہ کے رسول کی آپ نے تو اللہ کے رسول کی گفتگو براہ راست کبھی سنی نہیں آپ کی تو اللہ کے رسول سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تو حدیث آپ کے پاس کیسے پہنچ گئی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہمارے استاد عبداللہ بن یوسف نے اور وہ کہا کرتے تھے ہمیں یہ حدیث بیان کی تھی امام مالک نے چار اماموں میں سے امام امام مالک نے یہ حدیث لی ہے ابن شہاب سے اور ابن زوری اس حدیث کو روحت کرتے ہیں سلیمان ابن سے جو کتاب رہی ہے اور سلیمان بن یسار نے یہ حدیث لی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے کہتے ہیں کہ رہے گفتگو ہو رہی ہے وہ نبی علی والسلام کی سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے بھائی عباس. عباس لگے؟, لگے. لگے؟, لگے اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ ہی تو عباس کہتے ہیں کہ فضل بن عباس میرے بھائی نبی علی والسلام کی سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے یمن میں قبیلا ہے جس کا نام ہے خسم اس قبیلے کی عورت آئی فجال اب فضل بن عباس اس عورت کی جانب دیکھنے لگے اور وہ عورت جو تھی وہ فضل بن عباس کی طرف دیکھنے لگی وجال وسلم عدیز کی فی کی الحال میں کیا بیان کر رہا ہوں, اس کر رہا ہوں؟ ترجمہ. ترجمہ. تو اس عورت نے کہا کس عورت نے کہا یا رسول اللہ،, اے اللہ کے رسول اس عورت نے کیا کہا اے اللہ کے رسول کے اللہ کا اپنے بندوں پہ حد کے سلسلے میں جو فریدا ہے اس نے میرے باپ کو اس حالت میں پایا ہے کہ میرا باپ بوڑھا ہے بڑی عمر کا ہے سواری پہ ٹک کر بیٹھ نہیں سکتا آف آن کیا اپنے باپ کی طرف سے میں حج کر لوں یہ کون کہہ رہی ہے عورت کہہ رہی ہے نعم آپ نے کہا ہاں تم کر لو بن عباس کہتے ہیں ودا لی کافی حجت البا یہ حجت الوزا کا واقعہ ہے یہ اس حد کا واقعہ ہے جس حد میں نبی علیہ السلات و نے لوگوں کو الوداع کہا تھا میرے بھائیو یہ ہے حدیث نبی علی السلات کی جسے بیان کرنے والے صحابی کے نام کیا ہے عبداللہ بن عباس. اس حدیث سے کیا کیا مسئلے معلوم ہوئے آج آپ کو پتا چلے گا کہ علماء کے حدیث سے مسئلے کیسے عقد کرتے ہیں اس حدیث سے پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سواری پہ سواری کا مالک اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی بٹھا سکتا ہے اگر جانور دو آدمیوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو تو اونٹنی پہ पे پہ पे پہ گدے پہ خچر پہ دو آدمی بھی سوار ہو سکتی ہے شرط کیا ہے کہ وہ جانور دو آدمیوں کا بوجھ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس سے نبی علیہ سعد اسلام کی تواد اور آیتی کا بھی علم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنی سواری پہ دوسروں کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے ایسا نہیں تھا کہ آپ سمجھتے ہوں کہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ میری سواری پہ میرے ساتھ بیٹھ سکے اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ عالم دین کو چاہیے کہ اگر اس کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اس سے روکے خزل بنا باس بطور بشر بطور انسان اس عورت کی طرف دیکھ رہے ہیں تو نبی علیہ السلط اسلام نے ان کے چہرے کو دوسری جانب کر دیا ہے اور تیسرے نمبر پہ کیا اس عورت کا چہرہ لنگا تھا کہ ڈکا ہوا تھا یہ سوال پیدا ہوتا ہے جواب کیا ہے سوال کا بہت سے علم آئے نے اس حدیث سے یہ سمجھا ہے کہ شاید اس عورت کا چہرہ ننگا تھا جبکہ اس کی واضح طور پہ کوئی دلیل نہیں ہے اگر کسی عورت نے پردہ کر رکھا ہو جوان ہو خوبصورت ہو پھر بھی لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں دیکھتے ہی نہیں دیکھتے کیونکہ جسم کا کچھ نہ کچھ حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے پردہ کرنے کے باوجود فضل بن عباس کا ان کی جانت دیکھنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کا چہرہ ننگا تھا بلکہ یہاں پہ اس مسئلے کی بھی وضاحت کر دوں کہ عورت کا احرام کیا ہے جو عورت حد کی نیت کرے عمرے کی نیت کرے اس کا احرام کیا ہوگا کیوں جی کس رنگ کا ہوگا آج کل عورتوں نے سفید رنگ کا احرام خریدنا شروع کر دیا ہے اور اس کا رواج تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے دس پندرہ سال گزریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ لباس اللہ کے رسول نے بتایا تھا جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ علیم نے مردوں کی اچانک رہنمائی کی ہے کہ دو چادروں میں وہ احرام باندھے لیکن عورتوں کا کوئی مخصوص لباس آپ نے نہیں بتایا عورت کا جو عام لباس ہے اسی لباس میں رام باندھے گی شوخ نہ ہو ایسا لباس نہ ہو جس میں عورت پہ پردہ ہو رہی ہو پیٹ کا کوئی حصہ نظر آ رہا ہو یا ہاف بازو ہو آدھا بازو نظر آ رہا ہو یا کمیز اس طرح کی ہو کہ گردن اور سینہ نظر آ رہا ہو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری ماؤں بہنوں نے بیٹیوں نے یہ لباس پہننا شروع کر دیا ہے اور ہم بطور والد بطور بھائی اور بطور باپ اپنا کردار نہیں ادا کر رہے اور روزے کیامت اس بارے میں سوال ہوگا کس حدیث میں آیا ہے کہ عورت کو اپنی گردن یا اپنا یہ سینہ یہ ننگا کرنے کی اجازت ہے کس حدیث میں آیا ہے کہ آدھا بہادو ننگا رکھ سکتی ہے کس حدیث میں آیا کہ اتنی ہلکی کمیز پہنی اس کا پیٹ نگا ہو رہا ہے دوسرے لوگوں کو ڈرا آ رہا ہے تو عورتوں کو حج سے پہلے بھی حد کے دوران بھی حد کے بعد بھی اپنے پردے کا خیال رکھنا چاہیے عورت جب حالت حیران میں ہوگی اور احرام میں عورت ہوتی ہے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے عمرے کی حالت میں اور جب حد کرتی ہے تو چار دن پانچ دن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حاجی لوگ سمتے ہیں کہ شاید میری بیگم چالیس دن حالت حج میں ہے نہیں میرے بھائی صرف پانچ دن کا مسئلہ ہے یہ پانچ دن ہائی سے پہلے آپ کی بیگم نے بے پردہ ہونا کیوں شروع کر دیا ہے چہرہ لنگا کیوں ہے جب حج پانچ دن کا ہوگا اس میں کیا کریں گے وہ ابھی میں بتاتا ہوں لیکن ہائی سے پہلے ہی آپ کی بیگم نے چہرہ لنگا کر لیا ہے حج کے نام پہ کیوں نبی علیہ الصلاط اسلام نے سید عیصہ بخاری شریف کی فرماتے ہیں لا لا کہ عورت جب حالت حرام میں ہوگی دستانے نہیں پہنے گی ہاتھوں پہ دستانے نہیں پہنے گی عورت جب حالت حرام میں ہوگی تب اس کو نکاب کرنے کی جانچ نہیں ہے اب میرے بھائیوں وہ عورت جس سے کہا گیا کہ حالت حرام میں دستانے نہیں پہن سکتی اس نے تو بڑی چادر لے رکھی ہے کیا اس کے اندر اپنے ہاتھ کو چھپا سکتی ہے بالکل چھپا سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دستانے منع ہیں ہاتھوں کو چھپانا منع نہیں ہے حالتِ حرام میں وہ مخصوص کپڑا چہرے پہ نہیں لے سکتی جس کو عربی میں نکاب کہتے ہیں میں عربی کے نقاب کی بات کر رہا ہوں اردو کے نقاب کی بات نہیں کر رہا عربی میں نقاب وہ مخصوس کپڑا ہے جو چہرے کے سیز کے مطابق چہرے کے پردے کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے وہ حالتِ حالت میں نہیں پہن سکتی لیکن کسی بھی کھلے کپڑے سے جب غیر مرد سامنے آئیں پردہ کرے گی حافظ ابن حضر رحمہ اللہ فت باری میں امام سعید ابن منصور سے روایت کرتے ہیں کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتی تھی تُسْتِرُ عَلَى مِن <فُقِّرَاسِحَا> کہ عورت حالتِ حرام اپنی چادر اپنے سر کے اوپر سے لڑکائے گی اور اپنے چہرے کا پردہ کرے گی اب یہ چادر کے اوپر سے لڑکائے گی چاہے چہرے کے ساتھ لگتی رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی عورتیں ایک لمبی چی ٹوپی رکھ لیتی ہیں تاکہ چادر کے ساتھ نہ لگے، یہ خام ہے نکاب نہ ہو وہ کپڑا نہ ہو تو چہرے کے سہز کے مطابق چہرے کے پردے کے لیے تیار کیا گیا ہے. باقی کسی بھی کھلے دوپٹے سے کھلی چادر سے چاہے وہ کالے رنگ کی ہو یا کسی اور رنگ کی اپنے چہرے کا عورت پردہ کرے گی جبکہ غیر مرد سامنے آ جائے پہلی روایت میں نے جناب ایشا کی بیان کی ہے دوسری رویت اسے امام مالک اللہ متا میں روایت کرتی ہے کہ فاطمہ بنت مندر کہتی ہے یہ تابعی ہیں صحابیہ نہیں ہے تابعیہ ہیں کہتی ہے کہ ہم اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تارہ نما کے ساتھ تھی اور جب غیر مت سامنے آتے تھے تو ہم اپنے چہروں کو ڈھانک لیا کرتی تھی جب کہ ہم حالت احرام میں ہوا کرتی تھی تو احرام کی حالت میں طباع کی حالت میں صبح مروہ کرتے ہوئے میدان افات میں مزلفہ میں مینا میں جب غیر ملک سامنے آئیں گے عورت اپنے چہرے کا پردہ کرے گی لیکن کسی بھی کھلی چادر سے کرے گی اس مخصوص کپڑے سے نہیں کرے گی جو چہرے کے سہج کے مطابق چہرے کے پردے کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو اب یہ خاتون جن کا تذکرہ صدیث میں آیا ہے شریعت کے عام اصولوں کے مطابق ہمیں یہی لگتا ہے کہ انہوں نے پردہ کر رکھا تھا لیکن چونکہ خوبصورت عورت تھی پردہ کرنے کے باوجود ان ان میں انتنی کشش تھی کہ فضل بن عباس ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور فضل بن عباس خود بہت پیارے تھے وہ خاتون ان کی طرف دیکھ رہی تھی تو نبی علیہ علیم نے اپنا کردار ادا کیا آپ خاموش نہیں رہے آپ نے فضل بن عباس کے چہرے کو پکڑا اور دوسری جانب کر دیا اس سے مجھر آپ کو کیا سبق ملا بطور میرا میرا میرا بیٹا میرا میرا بانجا جب کوئی غلطی کر رہا ہے کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہے انڈیا کی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے گندے ڈرامے دیکھ رہا ہے تو اسے روکنا ہے یا نہیں روکنا وہاں پہ خاموش تماشائی کا کردار ادا نہیں کرنا غلط کام سے روکا جائے گا جیسے نبی علی اللہ نے فضل بن عباس کو باقاعدہ روکا ہے چہرہ دوسری طرف کر دیا ہے اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی طرف سے آپ حد کر سکتے ہیں لیکن تب جب وہ آدمی جس کی طرف سے آپ حد کر رہے ہیں جسمانی لحاظ سے اتنا معذور ہو کہ خود حد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس عورت نے کیا کہا ہے اس نے کہا اللہ کے رسول میرے باپ پہ حج فرد ہو چکا ہے فرد ہو چکا ہے اور اس حالت میں فرد ہوا ہے یعنی کہ مال اس میں آیا ہے کہ جب میرا باپ بوڑھا ہے بڑی عمر کا ہے سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں آپ نے فرمایا ہاں کرو تو اس سے پتا چلا کہ اس کی طرف سے حج کر سکتے ہیں جو جسمانی لحاظ سے بار بار لفظ میں کیا بول رہا ہوں لحاظ سے نہیں کہہ رہا جسمانی لحاظ سے اتنا معذور ہے اور مستقل طور پہ معذور ہے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے آپ اس کی طرف سے کر سکتے لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ آپ جب کسی کی طرف سے حج کریں تو خود آپ نے پہلے اپنا حج کر رکھا ہو جس نے اپنا حج نہیں کیا وہ کسی اور کی طرف سے حد نہیں کر سکتا یہ وہ شرط ہے جو پاپو ہند میں عام طور پہ علماء کے نہیں بتاتے میں بتا رہا ہوں اور دلیل بھی دے رہا ہوں امام مالک اپنی کتاب المحتا میں امام ابو دعد اپنی اللہ ترا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی اسلات کے سامنے ایک آدمی نے تلبیا پڑھا کہا لکشب رما کیا معنی ہے اس کا جی حاجی صاحب سے پوچھے کیا معنی ہے سب کیا منع ہے اس کا اس کا منع ہے کہ میں شکرما کی طرف سے حد کرنے کے لیے حاضر ہوں کیا منع ہے میں شکرما کی طرف سے حد کرنے کے لیے حاضر ہوں نبی علی سب سے ہم نے سوال کیا بھئی شکرما کون ہے تو وہ کہنے لگے یہ میرا رشتہ دار ہے یا انہوں نے کہا کہ میرا بھائی ہے راوی کو شاک ہے مجھے نہیں شاک ہے راوی کو شک ہے کہ یا انہوں نے کہا میرا بھائی ہے یا کہا میرا رشتہ دار ہے تو نبی یعنی اس سات نے سوال کیا نفسک شبرما کی طرف سے حد کرنے کے لیے آئے ہو اپنا حد کر لیا ہے کہا نہیں کہ نفس کا ثم حج جان, جان شبرما پہلے اپنا حد کرو پھر شبرما کی طرف سے حد کرنا اب کی کیجیے کہ یہ آدمی طلبیہ پڑ چکا ہے کسی اور کی طرف سے اس کا مطلب یہ کہ نیت ہو چکی ہے لیکن اپنی طرف سے پہلے حج کرنا اتنا ضروری ہے کہ آپ نے وہ نیت ختم کروائی اور کہا پہلے اپنا حد کرو پھر کسی اور کا حج کرنا اس حدیث سے میرے بھائی یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ عورت مرد کی طرف سے حاضر یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا بہت سے بھائی سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کیا عورت کسی مرد کی طرف سے حج کر سکتی ہے جی ہاں عورت بھی اپنے باپ اپنے خامن اپنے بیٹے اپنے بھائی وغیرہ کی طرف سے حد کر سکتی ہے رکھتے ہوں اور عورت نے پہلے اپنا حج کیا ہو اس حدیث سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ اولاد کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں دیکھیے اس لڑکی کو اپنے والد سے کتنا پیار ہے اپنے والد کے ساتھ نکی کرنے کا کتنا جذبہ ہے کہ عورت ہونے کے باوجود یہ سوال کر رہی ہے کیا میں باپ کی طرف سے حد کر سکتی ہوں عورت کا حد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے خصوصاً اس زمانے میں اونٹلی پہ حد کرنا ہے اس کے باوجود عورت سوال کر رہی ہے کیا میں باپ کی طرف سے حد کر لوں آپ نے کہا ہاں کر لو تو اس سے پتا چلا کہ اولاد کو چاہیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اس سے پہلے والدین کو چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں اچھی تربیت کی ہوگی تو اولاد کو باپ کا احساس ہوگا باپ کی نماز کا احساس ہوگا باپ کے روزے کا احساس ہوگا باپ کے حد کا احساس ہوگا باپ کے عمرے کا احساس ہوگا باپ کے لیے دعائیں کرنے کا جذبہ ہوگا باپ کی نماز کا احساس ہوگا اس کا کیا مطلب ہے کہ عورت باپ کی طرف سے نماز پڑھے گی نہیں فکر ہوگی کہ ابا اب جی کو نماز پڑھانی ہے ابا اب جی کو وقوع کرانا ہے ابا اب جی کو بتانا ہے کہ ٹائم ہو چکا ہے ابادی جی نماز پڑھ لیں یہ تب یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں جب آپ انہیں قرآن کا حافظ بنائیں جب آپ انہیں دین کا دائی بنائیں اگر آپ نے اپنی ساری اولاد کو دنیا پہ لگا دیا آپ کی اولاد کی دنیا سنور جائے گی لیکن آپ کے آخر شاید خطرے میں پڑ جائے شاید ضروری نہیں ہو سکتا ہے یہ اولاد جس کو آپ نے دنیا پہ لگا دیا ہے وہ آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کے لیے دعا نہ کر سکے جب نماز نہیں پڑھے گی دعا کیا کرے گی جب نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہوگا آپ کے لیے دعا کیا کریں گے نماز کیا پڑھیں گے اولاد کی اچھی تربیت دین کے مطابق تربیت میرے بھائیوں اس کی فکر کریں اور یہ کام قبر میں جانے سے پہلے پہلے کر لیں اس کے بعد میرے بھائی کی ماں دخالی باپ مانتے ہیں اب ایک حدیثیں اور بیان کروں گا پھر آپ کے سوالوں کی طرف آؤں گا جس بھائی کا سوال ہو لکھ کر تیار رکھیں بلکہ بیچ دے میری طرف جس بھائی کا سوال ہو وہ لکھ کر بیچ دے یہ درس انشاءاللہ روزانہ اصل کے بعد بھی ہوا کرے گا اسی جگہ اور فضل کے بعد یہ ہوا کرے گا. گیٹ نمبر میں پیچھے گیٹ نمبر 19 کے, پاس. فضل کے بعد بھی یہ درس ہوا کرے گا ان شاء اللہ اس کے بعد امام خالی بانتے باب باندھتے ہیں یہ امام بخاری کتاب الحد میں دوسرا باپ مان رہے ہیں دوسری ہیڈ لائن ہے امام بخاری کی طرف سے کہتے ہیں اس اس ہیڈ لائن میں اس میں باب کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے اس میں, جس میں اللہ تعالی نے بیان کیا کہ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ ابراہیم لوگوں میں حد کا اعلان کر دو ابراہیم لوگوں میں کیا کر دو حد کا حد کا اعلان کر دو پھر کیا ہوگا یا تو لوگ حد کے لیے آپ کے پاس آئیں گے کچھ لوگ پیدل آئیں گے اور کئی لوگ ایسی سواریوں پہ آئیں گے جو سفر کی وجہ سے اور خوراک کی کمی کی وجہ سے لاد کمزور ہو چکی ہوں گی یہ سواریاں دور دور کے راستوں سے آئیں گی اور یہ لوگ کیوں آئیں گے تاکہ وہ اپنے منافعوں میں حاضر ہو سکیں جہاں پہ ان کا فائدہ ہے وہاں پہ حاضر ہو سکیں یعنی کہ حد میں فائدہ ہے لوگوں کا دین کے لحاظ سے بھی دنیا کے لحاظ سے دین کے لحاظ سے, دین کے لحاظ سے کیا فائدہ ہے اللہ راضی ہوتا ہے سب کے دل سے توبہ کر کے حد کیا جائے آپ کے طریقے کے مطابق حد کیا جائے گناہ جڑ جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں جنت ملتی ہے اور آخرت اور دنیا کے کیا فائدے ہیں حد میں شریعت کی طرف سے کاروبار کرنے کی اجازت ہے یہ دنیا بھی فائدہ ہے کہ حد میں آ کے آپ کاروبار کر سکتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے علمائی کے نام آئے ہوئے ہیں محدثین آئے ہوئے ہیں لیڈر آئے ہوئے ہیں آپ کے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں آپ کے جانے والے آئے ہوئے ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے تیسرے نمبر پہ مسلمانوں کے مسائل کا علم ہوتا ہے کون سا مسلمان پریشان ہے کیوں پریشان ہے ہم اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں تو اس قسم کے بہت سے منافع فوائد ہیں جو حج ہی سے حاصل ہوتے ہیں اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں فجاجا عبد الق الواسیہ جو ایت ابھی میں نے پڑھی تھی امام بخاری جسے لے کر آئے ہیں اس ایت میں ایک لفظ آیا فج اب فج کا مانا کیا ہے امام بخاری کہتے ہیں ایک اور ایت میں آیا فا فاجا فج کی جمع ہے اور کہتے ہیں معنی ہے عبد الق الواسیہ کشادہ راستے وسیع راستے امام بخاری نے ساتھ ساتھ پرانے پاک کی تھوڑی سی تفسیر بھی کر دی ہے اس کے بعد امام بخاری حدیث لے کر آتے ہیں کہتے ہیں حدثنا احمد ابن عیسیٰ کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے ابو عبد اللہ احمد بن عیسیٰ نے اور وہ کہا کرتے تھے ہم یہ حدیث بیان کی ہے ابن وحب نے عبداللہ بن واحب مصری امام مالک رحمہ اللہ کے مشرو معروف شگیر محدث بھی ہیں فقی بھی ہیں اور انہوں نے حدیث یونس لی تھی سے یہ ابن شہاب کے بڑے ممتاز شگیر ہے اور انہوں نے حدیث لی تھی ابن شہاب رسولی سے مشرو معروف حدیث کے امام ہیں اور ابن شہاب کہتے ہیں کہ سالم بن عبد اللہ بن, بن عمر نے کہا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم بذل ثم حين کہ میں نے نبی علیس کو دیکھا یہ کون کہہ رہے ہیں اب پتا چلے گا میرے ساتھ تھے کہ نہیں تھے عمر باپ بھی صاحب عبداللہ ہیں میں نے نبی علی ساتو اسلام کو دیکھا کہ آپ ذیل میں اپنی سواری پہ سوار ہو رہے تھے اپنی اونٹنی پہ سوار ہو رہے تھے کہاں ذیل میں پھر آپ اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے ہی جب آپ کی سواری آپ کو لے کے کھڑی ہو جاتی اس حدیث سے امام بخاری کیا مسئلہ اخذ کرنا چاہتے ہیں امام بخاری یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جیسے حج آپ پیدل کر سکتے ہیں ایسی حج آپ سواری پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں نبی علیہ صاحب اسلام نے حج پیدل کیا ہے کہ سواری پہ بیٹھ کے سواری پہ بیٹھ کے کیا تو سوار ہو کے حد کیا جا سکتا ہے سوار ہو کر طواف کیا جا سکتا ہے سوار ہو کر آپ منا سواری پہ جا سکتے ہیں منا سے مضلفا مضلف سے مینا مینا سے, سے بیت اللہ بیت اللہ سے پھر منا آپ یہ سارے کام اپنی کار پہ اپنی گاڑی پہ کر سکتے ہیں نبی علیہ سعۃد اسلام نے اپنے زمانے کی سواری کے اوپر یہ کام کیا ہے اور ہم یہی کام اپنے زمانے کی سواری کے اوپر کریں گے اور عید میں بھی یہی کچھ آیا ہے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابراہیم آپ لوگوں میں حد کا اعلان کر دیں تو لوگ آئیں گے حد کے لیے کئی لوگ پیدل آئیں گے اور کئی لوگ سواریوں پہ سوار ہو کے آئیں گے اس سے بھی پتا چلا کہ حج پیدل بھی ہو سکتا ہے اور سواریوں پہ بیٹھ کے بھی حد کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ نبی علی سراد اسلام نے کس مکاح سے نیت کی تھی ضلع سے مدینہ کے مکاح سے اور یہ بھی پتا چلا کہ تلبیہ آپ آسا واضح پڑھتے تھے کہ اونچی اونچی آتے تھے اور یہ بھی پتا چلا کہ جب آپ نے تلبیہ پڑھا ہے تو کب پڑھا ہے آپ نے نماز کے بعد سواری پہ بیٹھنے کے بعد جب سواری کھڑی ہو گئی ہے تب آپ نے تلبیہ پڑھا ہے اس کے بعد ایک اور عدیث اور پھر میں آپ کے سوالوں کی جانب آ رہا ہوں اچھا اب دیکھیے آپ ہر حدیث بیان کرنے سے پہلے امام بخاری بتاتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے کیسے ملے یہ جو میں لوگوں کے نام پڑھ رہا ہوں جن کو رابی کہتے ہیں یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ